سورت العراف مکی صورت ہے سورت العراف بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے الف لام میم صاد، الف لام میم صاد، کتاب انزل کا فلافی فی کا حرج من، لتم یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے یعنی قرآن مجید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا بس آپ کے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو یعنی بغیر کسی جھجک اور خوف کے آپ اسے لوگوں تک پہنچائیں اور کچھ پرواہ نہ کریں کہ مخالفین کیسے استقبال کریں گے یا کس طرح اس کو لیں گے وہ اگر بگڑتے ہیں تو بگڑے مزاق اڑاتے ہیں تو اڑائے لیکن یہ کتاب آئی اس لیے ہے کہ آپ اس کے ذریعے منکرین کو ڈرائیں خبردار کریں وہ مومنوں کے لیے یاد دہانی ہو اتبعو ما انزل الیکم من ربکم لوگ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو یعنی صرف پڑھ لینا جان لینا کافی نہیں یہ سب کچھ اس لیے آیا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالیں وہ لاتی اولیا اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو یعنی کسی اور کی طرف مائل نہ ہو کلیلم ماتذک کرون مگر تم کم ہی نصیحت مانتے ہو وہ کم من کریت ان کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا کیوں اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جب کہ وہ آرام کر رہے تھے اچانک اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے اس وقت انہوں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیا لیکن اٹ واج ٹو لیٹ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے تو پھر توبہ فائدہ نہیں دیتیم ولنس النسلی پس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باس پرس کریں یعنی قیامت کے دن سوال کریں حساب لیں کن،, کن سے حساب جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں یعنی لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ضرور سوال کریں گے پیغمبروں سے بھی کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کتنی پوری کی پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے ان کا سارا مالامہ سامنے رکھ دیا جائے گا آخر ہم کہیں غائب تو نہ تھے یعنی ہم سب دیکھ رہے تھے بالکل حق ہے سچ ہے درست ہے عدل و انصاف پر مبنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بڑے بڑے ترازو رکھے جائیں گے ان میں زمین و آسمان کا وزن بھی کیا جا سکے گا فرشتے پوچھیں گے یہ ترازو کس کے لیے وزن کرے گا اللہ تعالی فرمائیں گے میں اپنی خلقت میں سے جس کے لیے چاہوں گا فرشتے کہیں گے سبحا نہ کما بدنا کا حق عبادتک اے اللہ تو پاک ہے ہم تیری ویسی عبادت نہ کر سکے جیسا کہ کرنے کا حق ہے حالانکہ فرشتے دن رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں فمن فکولت موازی نو الْمُفْلِحُونَ جن کے پلڑے بھاری ہوں گے یعنی نیکیاں زیادہ ہوں گی اچھے کام زیادہ ہوں گے وہی دراصل فلاح پانے والے ہیں وہ من خفت موازی اور جن کے پلڑے ہلکے رہیں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے یعنی انسان کا نام امال دو چیزوں پر مشتمل ہوگا اس کی اچھا ایک طرف اور برائیاں ایک طرف دونوں کا وزن ہوگا جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئی وہ کامیاب ہو گیا اور جس کی برائیوں کا پلڑا جھک گیا وہ ناکام ہو گیا خصر کسی اور کا قصور نہیں ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوگی وہ وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے یعنی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرتے رہے یعنی ان کا یا تو مزاق اڑایا یا پوری طرح ان پر ایمان نہیں لائے یا ان کے مطابق عمل نہیں کیا ان کو ان کا حق نہیں دیا کیونکہ ظلم عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کو اس کا حق نہ دینا وہ لقد مکن کمفل اور ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان عزیز پر آہم کیا یعنی صرف زمین پہ چھوڑ نہیں دیا تمہاری ضرورت کی ہر چیز بھی زمین پر بھیجی لیکن تمہارا طرز عمل کیا ہے اے انسان کلی لما تشکرون کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو سب کچھ پا کر خلق ناکم اور البتہ تحقیق ہم نے تم کو پیدا کیا تم مسور پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی یعنی انسان کی بہترین خوبصورت شکل اللہ تعالی نے خود بنائی کتنا پرفیکٹ اس کو بیلنس طریقے سے بنایا ثم قلنا اس جدول آدم پھر اتنی عزت بخشی کہ فرشتوں سے سجدہ کروایا ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو بس حج سب جھک گئے اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے لمع ساجدین وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا اس نے انکار کر دیا کالا مامنا کا اللہ تس امرتک اللہ تعالیٰ نے پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا یعنی یہ میرا حکم تھا کہ تم یہ کرو تم نے کیوں انکار کیا کالا ان خیر بولا میں اس سے بہتر ہوں یہ جو بات ہے کہ میں دوسرے سے بہتر ہوں یہ ایک تکبر کا جملہ ہے چاہے انسان بول کے کہے یا اپنے دل میں رکھے انا کا مسئلہ ہے ابلیس کو یہی انا کا مسئلہ لاحق ہوا تھا وہ اللہ تعالی کے آگے سجدے کرتا تھا وہ کہا جاتا ہے کہ بہت عبادت گزار تھا اسی لیے فرشتوں کا نشین ہو گیا تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ بہت نیک ہے اس لیے اگر کوئی ایک بات نہیں بھی مانی تو کیا ہوا اور پھر کیوں نہیں مانی اس کی اس نے جسٹیفکیشن تلاش کی ہوئی تھی اس کے پاس تعویل تھی اس کے پاس بہانہ تھا اس کے پاس جواب تھا لیکن کیا یہ جواب درست تھا کیا یہ جواب مان لیا گیا اس نے کہا کہ نہیں میں انسان سے بہتر ہوں میں انسان کے آگے کیوں جھکوں اور پھر اس کا لاجک بھی پیش کیا خلقتنی من تنیم و طین مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس کو دھویں کی آگ سے پیدا کیا گیا اور اس کے خیال میں آگ مٹی سے بہتر تھی یہ بھی اس کا اپنا خیال تھا حالانکہ آگ تو ہر چیز کو ختم کر دیتی ہے اور مٹی میں چیزیں ملٹی ہوتی ہیں گروتھ ہوتی ہے تو دیکھا جائے تو مٹی زیادہ فائدے کی ہے اگرچہ ہر چیز کا اپنا ایک فائدہ بھی ہے لیکن اس کے عقل نے اس کو سجھایا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے اسی طرح انسان جب اللہ کی ہدایت کو معیار نہیں بناتا اور اپنی عقل کو معیار بناتا ہے تو بعض کا عقل اس کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے جیسے ابلیس کے ساتھ ہوا خالف بت منہا اللہ تعالی نے فرمایا تم یہاں سے اتر جاؤ فما تکبر کہ تمہیں حق نہیں کہ یہاں تم تکبر کرو اپنی بڑائی کی دھوس جماؤ اپنے آپ کو اچھا سمجھو فخرج نکل جاؤ اللہ تعالی ناراض ہو گئے اناغرین تم چھوٹے ہونے والوں میں سے ہو تم ساغرین میں سے ہو ساغر کا مطلب وہ ہوتا ہے جو چھوٹی حیثیت اختیار کر لے حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے وہ بندوں کی نگاہ میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور اللہ کی نگاہ میں تو سخت ناپسندیدہ ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بہتر سمجھے تو جو ایسا کرتا ہے وہ دراصل ذلیل ہو کے رہتا ہے کالا بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جب یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے یعنی مجھے اس وقت تک زندگی دے دے کہ میں ان کو بھٹکاتا رہوں بھٹکاتا رہوں حتیٰ کہ دنیا ختم ہو جائے اور پھر یہ دوبارہ اٹھائے جائیں حساب کتاب کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا جاؤ چھٹی ہے تمہیں تمہیں محلت دے دی گئی قالفیما اغویتنی اب آپ دیکھیے مزید ضرورت اللہ تعالیٰ کو الزام دے رہا ہے کہا چونکہ تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا یعنی سجدے کا حکم دے کر اللہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک حکم دیا تھا لیکن اس نے اس حکم کو بھی الٹا سمجھا اب ایک شخص جو گمراہ ہو وہ کہے کہ اچھا اللہ نے حکم کیوں دیا نہ دیتا تو نہ میں یہ غلط کام کرتا تو یہ تو کوئی دلیل نہیں یہ تو کوئی بہانہ نہیں ہم مخلوق ہے ہمارا کام یہ کہ ہمارا خالق ہمارا رازق ہمیں جو کرنے کو کہ ہم خوش دلی سے کریں نہ کہ اس پر اعتراضات کریں تو اس نے اس کا بھی ایک بہانہ یوزر تلاش کر لیا چونکہ تو نے مجھے بہکایا تو میں بھی لقن سے رات ہے کل تیرے سیدھے رستے پر ان کے لیے بیٹھ جاؤں گا ان کو تیری طرف نہیں آنے دوں گا اب یہ ہے شیطان کا عزم اور ارادہ اور یہ ہے اس کا پلان کہ بندے کو خالق کی طرف نہ جانے دے وہاں سے اس کا رخ پہ دے ادھر ادھر کر دے اس برائیوں کو اتنا خوبصورت بنا کے اس کے سامنے پیش کرے کہ وہ سمجھے کہ یہی زیادہ اچھا راستہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ابن آدم کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف راستوں پر بیٹھا ہوتا ہے پہلے اسلام کے راستے میں بیٹھتا ہے اور اسے کہتا ہے کیا تو اسلام قبول کر کے اپنے آبا و عداد کا دین چھوڑ دے گا وہ اس کی نافرمانی کر کے اسلام قبول کر لیتا ہے ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ ہوں پھر اس نے اپنی ساری پلاننگ بتا دی کہ میں کروں گا کیسے پھر میں ضرور آؤں گا ان کے پاس مم بین ائی دیم پھر اس نے اپنی ساری پلاننگ بتائی کہ میں یہ کام کیسے کروں گا تم ملا آتی ان پھر میں ضرور ان کے پاس آؤں گا ان کے سامنے سے وہ من خلف ہم اور ان کے پیچھے سے وہ ان امان اور ان کے دائیں سے وہ شمائلہم اور ان کے بائیں سے وہ لکثر شاکرین اور تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہ پائے گا اور شیطان دراصل یہی کر رہا ہے کہ انسان ایک طرف جانا چاہتا ہے تو وہاں کوئی رکاوٹ نظر آتی تو انسان واپس پلٹ آتا خیر کے رستے پھر اس کو خیال آتا ہے نہیں مجھے کر لینا چاہیے پھر دوسری طرف سے جانے لگتا ہے تو وہاں کوئی رکاوٹ دیتا پھر پلٹتا ہے پھر آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اور پھر صرف وہی آگے بڑھتا ہے جس کے اندر آجزی اور انکساری ہو جس کا اللہ سے مضبوط تعلق ہو وہ ثابت قدمی کے ساتھ اس رستے پہ چلتا رہتا ہے تو شیطان نے اوپر اور نیچے کا رستہ نہیں مینشن کیا یہ دو رستے کھلے ہیں انسان کی نجات کے لیے کہ ایک طرف اوپر سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق رکھے اور دوسری طرف اپنے اندر آرزی اختیار کرے اور سجدے میں پڑا رہے اللہ کے آگے جھکے یعنی فزیکل سجدے کے علاوہ اطاعت کا جذبہ اللہ کی فرما برداری کا جذبہ ولاج تجد ہم شا کیرین تو ان میں سے اکثریت کو شکر گزار نہ پائے گا لہذا اگر کوئی شخص شیطان کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو اپنے اندر ہر وقت شکر گزاری پیدا کریں اور شکر گزاری کیا ہے نعمتوں کا اعتراف اللہ نے جو دیا ہے اس کو دیکھے دیکھنے کے قابل ہو ناشکری کب آتی ہے جب نعمتیں نظر ہی نہیں آتی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے اور انسان ہر وقت وہ دیکھتا ہے جو کے پاس نہیں ہے. اور اسی کے لیے پریشان رہتا ہے تو یہ چیز ناشکری ہوتی اللہ تعالی نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے مال اولاد بچے رشتہ دار کھانے پینے کو رزق، زندگی کی راحتیں صحت آرام سب کچھ بہت مواقع کام کے بہت سے مواقع بہت سی اپورچونٹیز یعنی اللہ کی نعمتیں اگر ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے لیکن کس قدر ناشکری کی بات ہے کہ اگر انسان کے پاس سب کچھ بھی ہے اور صرف ایک چیز امتحان کے لیے اللہ نے نہیں دی تو انسان اسی پہ روتا چلا جاتا ہے اور اپنے آپ کو بد قسمت سمجھنے لگتا ہے تو یہ شیطان کا راستہ ہوتا ہے شیطان اس راستے سے انسان پہ قابو پا لیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلی صبح کے وقت اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے جو کسی مسلمان کو گمراہ کرے گا میں اسے تاج پہناؤں گا واپسی پر ان میں سے ایک کہتا ہے میں اسے ورگلاتا رہا یہاں تک کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ابلیس کہتا ہے ممکن ہے وہ دوبارہ نکاح کر لے ایک آ کر کہتا ہے میں اسے لاتا رہا یہاں تک کہ اس نے اپنے والدین کی نافرمانی کر دی کہتا ہے ممکن ہے ممکن کہ وہ بعد سے حسن سلوک سے پیش آئے ایک آ کر کہتا ہے میں اس کے ساتھ چمٹا رہا یہاں تک کہ اس نے شرک کا ارتکاب کیا ابلیس کہتا ہے تو نے کمال کر دیا ایک اور آ کر کہتا ہے میں نے فلاں کو نہ چھوڑا یہاں تک کہ اس نے قتل کر دیا ابلیس کہتا ہے تو بھی بہت اچھا ہے پھر ان کو تاج پہنا دیتا ہے فرمایا نکل جائے یہاں سے زلیل اور ٹھکرایا ہوا یقین رکھ کے ان میں سے یعنی انسانوں میں سے جو تیری پیروی کریں گے جو نا پن کریں گے اور جو تیرے راستے پہ چلیں گے تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا اب یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ وہ اللہ کے راستے پہ چلتا ہے ابلیس کے راستے پر کیونکہ وہ کلم کھلا میدان میں آ گیا انسان کو بہکانے کے لیے اور اس نے بتا بھی دیا اور, اے آدم تو اور تیری بیوی بی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا وہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوال علیہ السلام کو امتحان کے لیے بھیج دیا کہ بولا شیطان کے مقابلے میں کیا کرتے ہیں اور دوسری طرف شیطان کو اجازت دے دی کہ وہ ان کو جا کے بہکائے جیسے وہ دنیا میں جا کے کرے گا پھر شیطان نے چھپائی گئی تھی ان کے سامنے کھول دے یعنی شیطان کیا چاہتا تھا کہ انسان کو بے آبرو کر دے انسان کا لباس اتروا دے اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ کہیں تم فرشتہ نہ بن جاؤ یعنی ان کے اندر طرح طرح کے وسلو سے ڈالے اور سیدھی باتوں کو الٹا کر کے پیش کیا ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ ہو جائے اور سچا خیر خواہ ہوں اور اسی طرح ہر جھوٹا لیڈر قسمیں کھا کے لوگوں کو بہکاتا ہے. تو شیطان نے بھی بڑا خیر خواہ بن کے آدم کو بہکانے کی کوشش کی اس طرح دھوکا دے کر یعنی جھوٹی قسمیں کھا کے اور سبز باغ دکھا کے ان دونوں کو آہستہ آہستہ اپنے ڈھب پہ لے آیا انہیں شیتان کی چالیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں انسان کو پتا بھی نہیں چلتا کہ کس وقت اس کے ٹرپ میں آ گیا اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ برائی کو خوبصورت بنا دیتا ہے آخر کار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے ستر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے جنت کا لباس ان سے اتروا دیا گیا اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے وہ کیوں کیونکہ انسان کے اندر حیا کا جذبہ فطری طور پر رکھ دیا گیا ہے ننگا ہونا انسان کی فطرت میں نہیں یہ اپنی فطرت کے خلاف جب جاتا ہے انسان یا اس کی فطرت جب مس ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لیے بے حیائی اور اوریانی ایک خوبصورت کام ہو جاتا ہے تب ان کے رب نے انہیں پکارا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا یعنی اصل چیز کیا تھی کہ اللہ نے منع کس چیز سے کیا وجہ کچھ بھی ہو یعنی یہ نہیں تھا کہ وہ درخت کڑوا تھا یا درخت کے اندر کوئی ایسی خاصیت تھی جو آدم کو نقصان دینے والی چیز تھی اس میں اصل بات تھی کہ اللہ کا حکم دنیا میں بھی بہت سی ایسی چیزیں ہو جن سے اللہ تعالی نے ہمیں روکا ہے لیکن عام طور پر انسان سوچتا ہے کہ اس میں حرج کیا ہے کوئی اتنی بڑی بات نہیں اتنا ریجڈ نہیں ہونا چاہیے کیا فرق پڑتا ہے بہت سے لوگ کر رہے ہیں ہم بھی کر لیں نہیں کوئی بھی چیز کوئی بھی حجت کوئی بھی ازر قابل قبول نہیں کسی بھی چیز کو کرنے یا نہ کرنے سے پہلے بس صرف یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا چاہا ہے ہم سے کیونکہ عبادت نام یہ تاط کا ہے یہ نہیں کہ اس کا کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے یہ بعد بات کی بات ہیں بندے کے ایماندار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جو اللہ نے کہا ہے اس کو کر گزرے یہی ماننا ہے اللہ کو دونوں بول اٹھے قالا ربنا زلمنا انفسنا علم تقفر لنا و ترنا لنکون خاصرین <الْقَاسِرِينَ> اے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا اب اگر تو نے ہم سے در نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقینا ہم تباہ ہو جائیں گے یہاں آپ دیکھیے کہ آدم علیہ السلام اور حبا علیہ السلام دونوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا یہی فرق ہے شیطان اور انسان میں شیطان اکڑ گیا دلیلیں دینے لگا بہانے کرنے لگا اور اس نے چیلنج کر دیا اس کے برعکس جب آدم علیہ السلام کو احساس ہوا کہ بھول ہو گئی خطا ہو گئی فوراً پلٹ آئے اور رو رو کر اللہ سے معافی مانگنے لگے اب ہمارے سامنے بھی یہ دونوں راستے کھلے ہیں کہ غلطی ہونے پر شیطان کا راستہ اختیار کرے یا اپنے باپ آدم علیہ السلام کا اب جو جس کا راستہ اختیار کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا فرمایا اتر جاؤ اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو یعنی انسان انسان کا یا انسان شیطان کا اور شیطان انسان کا اور ایک حقیقت ہے کہ قرآن مجید میں شیطان کو انسان کا کھلا دشمن بتایا گیا کھلا اس نے کہ اس نے اپنا منصوبہ بھی کھول کے بتا دیا تھا وہ کچھ چھپ کے نہیں سب کچھ کر رہا اس نے کہا کہ میں یہ کروں گا ضرور تو ہر انسان کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کی اطاعت کے خلاف ہو وہ درس شیتان کا راستہ ہوتی ہاں وہ کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو اور تمہارے لیے خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار اور سامان زیست ہے آنا تو آدم علیہ السلام کو زمین پر ہی تھا کیونکہ اللہ نے ان کو پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ زمین پر بھیجے ان کو اور پھر ان کی اولاد کو اور پھر ان کا امتحان لیا جائے لیکن اگر یہ واقعہ پیش نہ آتا تو دوسرا طریقہ ہوتا زمین پر آنے کا لیکن یہ سارا ٹیسٹ وہیں پر کروا دیا گیا کہ دیکھو یہ پیش آنا ہے دنیا میں یہ سب کچھ ہوگا اگر تم نے شیطان کی بات مانی تو انجام یہ ہوگا یعنی اللہ کی ناراضگی اور اگر اللہ کی بات مانی تو پھر اللہ کی رضا مندی ہوگی اور اگر کسی وقت انسان ہونے کے ناطے شیطان کے رستے پہ چل پڑے تو پلٹ آنا اس, کے اس کا ساتھ نہیں دینا ہمیشہ کہ انجام اس کے ساتھ نہ ہو پھر فرمایا بنی آدم قَدْ انزلنا علیہ کم کیونکہ شیطان انسان کا لباس اتروانا چاہتا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان لباس کی اہمیت پر مزید بات فرماتے ہیں اور اس واقعے سے خاص طور پر ہمیں یہ سبق ملتا ہے اے اولاد آدم ہم نے تم پہ لباس نازل کیا یعنی اللہ کی طرف سے حکم ہے لباس پہننے کا کس لیے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور اگر انسان اللہ کے اس لباس کو قبول نہیں کرتا اتار کے رکھ دیتا ہے پورا یادہ تو یہ اللہ کی سخ نافرمانی ہے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو اور بہترین لباس تقوا کا لباس ہے یعنی محتاط لباس اور تکوا دل میں ہوتا ہے یعنی جب دل کے اندر شرم حیا ہوگی تو ہی جسم کے اوپر نمایاں ہوگی یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یعنی لباس اللہ کی نشانی ہے باقی سارے جانوروں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے لباس پہنا کے ہی بھیجا یعنی چڑیا کے پر ہیں تو مچھلی کے اوپر بھی ایک خاص قسم کی اسکن ہوتی ہے اور باقی جانوروں پر بھی کسی پہ بال کسی پہ کھال مستقل لباس لیکن انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے چوائس رکھی کہ وہ اپنے اور مختلف چیزیں پیدا کی جن کو وہ بطور لباس استعمال کر سکتا ہے بہت سی ورائٹی رکھی تو ان سب نعمتوں سے انسان فائدہ اٹھائے لیکن اللہ کی نافرمانی کا لباس نہ پہنے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے شاید کے لوگ اس سے سبق لیں اے بنی آدم ایسا نہ ہو کہ شیتان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لباس اتار بیٹھو دنیا میں تاکہ ان کی شرم گاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے وہ اور اس کے ساتھ ہی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے لہٰذا شیطان کی نظروں سے بچنے کے لیے جب انسان لباس اتارے تو بسم اللہ پڑھے جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرمگاہوں کے درمیان پردہ یہ ہے کہ جب کوئی لباس اتارے تو بسم اللہ کہے ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے وہ ان کے دوست ہیں ان کے رہنما ہیں اور ان کو طرح طرح کی باتیں ان کے دل میں ڈالتے رہتے ہیں تاکہ وہ غلط کام تیزی سے کرتے رہیں شیتان کے ساتھی کون ہے یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو گہتے ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے اور اللہ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے اصل میں اہل عرب جو تھے وہ طواف یعنی عبادت بھی ننگے ہو کے کرتے تھے حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے میں ایسا کچھ نہیں تھا تو جب ان کو منع کیا جاتا تو وہ کہتے نہیں ہمارے تو ہمارے باپ دادا کرتے تھے اور ان کی تعویل کیا تھی جو نے ان کو سجائی ہوئی تھی کہ جس لباس میں ہم گنا کرتے ہیں اس لباس میں اللہ کی عبادت نہیں کرنی چاہیے اب اس قسم کی تعبیلیں کر کے اگر انسان اللہ کی نافرمانی کرے تو اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا بہرحال ایک تو غلط کام اور دوسرا پھر اس کو اللہ کے ذمے کرنا اس سے بھی بڑا ظلم اللہ پہ جھوٹ باندھنا ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیتا کبھی نہیں کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے کل امر اور ابی بال قسطی مسجد کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو یعنی اللہ کی طرف رکھو اس کی خاطر عبادت کرو اور جس رخ پہ اس نے عبادت کرنے کو کہا ہے وہی کرو اور اسی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے یعنی کل قیامت کے دن اٹھ کر حساب کتاب دینا ہوگا فریقا ہدا و فریقن حق علیہ مدلہ ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپا ہو کر رہ گئی ہے کیونکہ انہوں نے خدا کی بجائے شاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں آپ دیکھیے کہ شیطانوں کے پیچھے چلنے والے بھی سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں کیونکہ شیطان نے خود غلط کر کے اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیا تھا یا بنی آدم اے آدم کے بچوں خود مسجد ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو یعنی لباس پہنو و کلو وشرب و لاتو کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو کیونکہ اسراف بھی شیطان کا راستہ ہے قرآن مجید میں آتا ہے ان البرین کانخوان فضول خرچی کرنے والے شاطین کے بھائی ہیں اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا یعنی کھانے کا معاملہ ہو یا لباس کا معاملہ ہو یا پھر کسی بھی اور جگہ پر اعتدال پہ رہنا اور بہترین راستہ وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا ہے مثلا کھانے پینے کے بارے میں بھی واضح ہدایات دی ہیں کہ انسان کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے قُل من حرم زینت اللہ اللہ اخرج من الرزق ان سے کہہ دیجئے کہ کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا یعنی دنیا میں اللہ نے جو رنگ پیدا کیے جو مختلف نعمتیں پیدا کی ان کو جائز حدود کے اندر استعمال کرنا یہ بھی شکر گزاری ہے اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دی کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے دن تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی یعنی جو اللہ کے وفادار بندے ہیں اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں قل انما ہر رما ربی الفواحش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 ہر قوم کے لیے محلت کی ایک مدت مقرر ہے پھر جب کسی قوم کی مدت آ پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر و تقدیم نہیں ہوتی یعنی جس طرح انسانوں کی زندگی ہوتی ہے اسی طرح قوموں کی زندگی بھی ہوتی ہے اور جس طرح نیکیاں انسانوں کی زندگی میں اضافہ کرتی ہیں اسی طرح خیر و بھلائی کی روش قوموں کی زندگیوں میں اضافہ کا باعث ہوتی ہے اور اس کے برعکس اللہ کی نافرمانیاں انسان کی زندگی میں بے برکتی پیدا کر دیتی ہیں اور قوموں کی زندگی میں بھی خسارے اور زوال اور تنزل کا سبب بنتی ہیں یا <سلام> بنی آدم اما کم علیکم آیاتی فمن اتقا واسلح فلا خوفن علیہم ولاحم یا زنون <سلام> اے بنی آدم اے آدم کی اولاد اے آدم کے بچوں یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں یعنی آدم کی اولاد میں سے انسانوں میں سے جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہو تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا پچھلی غلطیوں سے توبہ کر لے گا اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے یعنی اطاعت نہیں کریں گے سرنڈر نہیں کریں گے نہیں جھکیں گے وہی اہل دو زخ میں سے ہوں گے دو زخمروں کا ٹھکانہ ہے سرکشوں کا ٹھکانہ جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے ظاہر ہے کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منصوب کر دے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے ایسے لوگ اپنے نوشت تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے یعنی دنیا میں جتنے دن کی مہلت ہے ان کے پاس اور اچھی یا بری زندگی گزارنا جو بھی ان کے حصے میں ہے وہ گزار کے پھر اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہوں گے یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے بتاؤ اب کہاں ہے تمہارے وہ معبود جن کو تم خدا کی بجائے پکارتے تھے یعنی اللہ کو چھوڑ کر جن کا سہارا لیتے تھے جن کی طرف مشکلات میں تم رجوع کرتے تھے جن سے دعائیں مانگتے تھے جن کے نام کی نظر نیاز دیتے تھے کدھر ہیں وہ, وہ کیوں نہیں چھڑانے آ رہے تم کو وہ کہیں گے سب ہم سے گم ہو گئے اس وقت تو کوئی بھی ساتھ نہیں دے رہا اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ واقعی ہم حق کے انکاری تھے اللہ فرمائے گا جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ انس جا چکے ہیں ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیش رو گروہ پر لانت کرتا ہوا داخل ہوگا حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا اے رب یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا یعنی لیڈرز اور فالوورز تو پہلا گروہ پچھلے گروہ کا ایک طرح سے لیڈر ہوگا کیونکہ وہ اس کو فالو کر رہا ہوگا اے رب یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمرہ کیا لہذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے دو جواب میں ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دوہرا ہی عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں ہو کیونکہ ہر, ہر گروہ کسی نہ کسی کو یا تو فالو کر رہا تھا یا کوئی اس کو فالو کر رہا تھا تو اس وجہ سے سب سزا میں شریک ہو وقالت اولا ہم اخرا اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا کہ اگر تم ہم پہ الزام لگا رہے ہو تو تم کو ہم پہ کون سی فضیلت حاصل تھی اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو قرآن مجید میں بارہ اہل دوزخ کی یہ تکرار بیان کی گئی ہے جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آج دنیا میں انسان آنکھیں بند کر کے جب دوسروں کو فالو کرتا ہے اور وہ بہت خوش ہوتا ہے مخصوص طریقوں پہ چل کے اور ایک دفعہ بھی عقل سے کام نہیں لیتا کہ دیکھے کہ وہ کدھر جا رہا ہے اور کس کا پیچھا کر رہا ہے لیکن قیامت کے دن اس کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا ہوگا کیونکہ اس نے دنیا میں عقل سے کام نہیں لیا اور اللہ کی آئی ہوئی ہدایت کو نہیں دیکھا بس صرف یہ دیکھا کہ جن کو وہ فالو کر رہا ہے وہ کیا فرما رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے جا رہا ہے